ya الذي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ Allah كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله سلالا ہی مان تبو ولادی نلی ملاد لبحان کلا اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وأنتم تسمعوا كالذين قالوا سبعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا اے ایمان والو ایمان کا دعو کرنے والی اللہ, اللہ کا اس کے رسول کا ولا تو و, و تم دس سب کچھ سن سنا کر بھی اس سے منہ نہ پھیرنا ولا کون کلینا اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا پالوس میں نہ وہ لا یس م جنہوں نے سب کچھ سن سنا کی بھی کچھ نہیں سنا ان شرد <اللَّه> میں چلنے پھرنے والوں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے گے ہیں اللہ دین اللہ جو ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں بندہ بندگی سے بنتا ہے اگر ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں تو واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں اور اگر ہم کہیں بھی کہ ہم بندے ہیں مگر اللہ کی بندگی ہمارے اندر نہ ہو تو پھر ہم اللہ کے بندے بالکل نہیں ہیں بندہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرے یعنی اللہ کو پہچانے جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو بندگی ہو ہی نہیں سکتی انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچان جائے اور کس نے اللہ کو پہچانا نہیں دیکھنے میں وہ انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ جانور سے بھی بدتر ہے اس لیے کہ مقصد اگر کوئی یہ سمجھے کہ کمانا کھانا اور پینا تو یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے جانور بھی کام کرتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں انسان کا جانوروں سے فرق کیا ہے کہ انسان یہ سمجھے اور سوچے یہ فکر کرے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا میرا یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اگر اس نے اپنے مقصد کو پا لیا تو یہ انسان ورنہ اللہ رب العزت نے فرمایا جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں زمین پر دباب یہ دباب لفظی معنی میں دبا کی جمع ہے دباب اس کا عام معنی ہے جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سبق جاندار لیکن یہ عربی میں چوپاوں کے لیے استعمال ہوتا ہے رمایا ان جانوروں چلنے پھرنے والوں میں سے بھی اللہ کے ہاں سب سے برے بدترین بدترین کون سے ہیں جو بہرے بنے رہے گے بنے رہے اور لا یا اور انہیں عقل ہی نہ ہو۔ سمجھ ہی نہ ہو اللہ رب العزت نے پرانے مجید میں فرمایا ہے نا کہ جہنم کا ایندھن بننے والے لوگ کیا ان کی سفتیں ہیں لہم قلوب ان کے دل ہیں لیکن لا کہ بے ان دلوں سے سمجھ نہیں کرتے لا یق کا کوئی سمجھ نہیں ہے ولہ ہم ان کی آنکھیں ہیں لیکن لا یوگ سے رو ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں ولحم آزان ان کے کان بھی ہیں لیکن لا یسما او ان کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں اللہ نے فرمایا کا کل انعام انعام یہ چوپایوں جانوروں جیسے ہیں بل ہوں اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیوں وجہ کیا ہے فرمایا اولا کا ہم الغافرون کے یہ غافل ہیں غافل بے خبر کس چیز سے غافل ہیں ان کی بے خبری کس چیز سے ہے اللہ اکبر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں واضح کیا ہے فرمایات دنیا واخلون دنیا کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بڑے عقل مند بڑے ہی زی شعور بڑے ہی سمجھدار دنیا کے معاملات میں بہت اونچے بڑے سمجھدار بڑے اونچے اونچے کاروبار بڑے پنچایتی قسم کے لیکن بہ مانل آخرت وافلون آخرت کے بارے میں دیکھ لو تو بالکل زیرو صفر پرواہ کوئی نہیں اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں توجہ ہی کوئی اللہ اکبر حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ غور کریں تو پھر یہ حقیقت ان کے سامنے آئے وہ محا دیا نو یا لانو یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ نے پیش کی ماہا بہل حیات دنیا لہب کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے صرف ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے ایک شغل ہے شغل لاہبوم ایک مشغلہ ایک شغل ہے اللہ نے فرمایا اگلی بات وہ اندار آخرا جو آخرت کا گھر ہے اگلا معاملہ ہے لہی الوان اصل میں زندگی تو وہ ہے لوکانو یا علام کاش کہ اس حقیقت کو یہ لوگ جانتے ہوتے لوکانو یا علام کاش کہ اس حقیقت کو جانتے ہوتے یہ ان کے سامنے ہوتا لیکن آج اللہ پر ایک تو ہے نا جو ظاہر باہرن بالکل کافر پتا ہے سب کو یہ کافر ہے ان کا تو کہنا ہی کیا کہ وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ان کے سامنے تو آخرت والی بات ہی کوئی نہیں لیکن ایمان والے اسلام والے مسلمان جو کہتے بھی ہیں کہ آخرت ہے جو کہتے بھی ہیں کہ آخرت ہے مانتے بھی ہیں لیکن موازنہ کر کے دیکھ لو ایک کافر جو ظاہرن کافر اور ایک یہ مسلمان جو ظاہرن مسلمان کوئی فرق نظر نہیں آئے گا ایسا مادہ پرستی کا سلسلہ ایمان والوں کے اندر کہ ریس لگی ہوئی ہے دوڑ دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا امیر کیا غریب ہر ایک دنیا کے اندر اپنا ٹور بنانے کی چکر میں ہے اللہ اکبر میرا کچھ مقام ہو جائے رشتے دار تلاش کرنے ہیں تو ایسے کہ جن کے ساتھ ذرا تعلق ہو جائے دنیا کے اندر ٹور بن جائے نہیں یہ سلسلہ خارشتہ لڑکی کا تلاش کرنا ہو یا لڑکے مسلمان نمازی اللہ اکبر جا جا کے آپ فرمائشیں کریں گے آپ فرمائشیں کریں گے جنہوں نے لڑکا بہان ہے نا وہ لڑکیاں والوں کے ہاں خود جائیں گے اور جاتے ہیں اور جا جا کے خود کہتے ہیں یہ چیز بھی بنانا یہ چیز بھی بنانا یہ چیز بھی بنانا اور جب ظاہر ہے ان کی طرف سے تو پھر اگلے بھی شرطیں لگاتے ہیں تم بھی پھر اتنا کچھ لے کے آنا تم بھی پھر یہ, یہ کچھ لے کے آنا پھر باتیں ہوتی ہیں لو میں نے جا کے یہ کہا انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا ہر طرف یہی یہ سلسلہ ہے اللہ پر ہر طرف یہی سلسلہ کہ دنیا بن جائے دنیا کا ٹھاٹ ہو جائے دنیا کا چل چلاؤ ہو جائے دنیا کا مقام بن جائے آخرت کی کسی کو کوئی بات ہے ہی نہیں میرے بھائیوں اس لیے کہ ہم نے اسلام کو دین کو بالکل آخری درجے پہ رکھا ہوا آخری درجے باقی ساری چیزیں ان کا پہلے نمبر ہے ان کا پہلے نمبر ہے اپنی عزت اپنی جاہ اپنی چھاٹ باٹ اپنا وکار یہ پہلے نمبر پہ اللہ اکبل پھر یوں ہی اسی طرح سے رشتے دار ماں باپ محلے دار سوسائٹی معاشرہ رسم و رواج یہ سب اول نمبر پہ ہیں اور دین بالکل آخری درجے کا جس کو نہ ہونے کے برابر نام کی حد تک نام کی حد تک میرے بھائیوں میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جو مسلمان اللہ کو مطلوب ہیں وہ ہم مسلمان نہیں اور نجات اس اسلام میں ہے جو اسلام اللہ کو مطلوب ہے اللہ کو مطلوب کون سا اسلام ہے خالص اور خالص چیز کون سی ہوتی ہے خالص دودھ کون سا ہے سب کہیں گے ہاں بات بالکل ٹھیک ہے خالص دودھ اس وقت ہے اور وہ ہے جو بالکل تھنوں سے نکلے بھینس کے تھنوں سے نکلے تو خالص پرسو ترسوں ساتھی ملا اللہ کے بندے تو نماز کے لیے نہیں آتا کہتا مجھے کلونی جانا پڑتا ہے دودھ لانے کے لیے تو اگر اس وقت وہاں پہنچ جاؤں تو تھنوں سے نکلا ہوا دودھ مل جاتا ہے اگر دس منٹ پانچ منٹ لیٹ ہو لیٹ ہو جاؤں تو پھر وہ دودھ نہیں ملتا پھر ملاوٹ ہو جاتی ہے. اللہ تو خالص اسلام کون سا ہے اللہ اکبر جو اللہ اور اس کے رسول سے ملے جو اللہ اور اس کے رسول سے ملے اللہ نے اپنے رسول کو کیا دیا قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث خالص اسلام خالص کوئی ملاوٹ نہیں جہاں آپ نے کسی اور تیسرے کو دیکھا کھو کتنا ہی اونچا کیوں نہیں کتنا ہی بڑا کیوں نہیں کتنا ہی آلہ کیوں نہیں بس ملاوٹ ہو گئی اسلام خالص نہیں رہا دودھ سے بھی قیمتی شہ ملا دو اللہ خوشبود کہ جس کی بڑی خوشبو آئے مگر پھر بھی ملاوٹ ہی ہے اس کے اندر دودھ خالص نہیں اسی طرح سے اسلام کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں خالص تو قرآن اور حدیث اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اور اس کے ساتھ اگر آپ بڑے بزرگ بڑے امام بڑے فتیح بڑے محدث اونچے سے اونچے جوں جو ملاتے چلے جائیں گے جو جو اسلام ملاوٹی فارمی ہوتا چلا جائے گا اللہ اکبر اسلام جو اللہ نے دیا ہمارا اسلام خانہ ساس ہمارا اسلام بناوٹی ہمارا اسلام پنچایتی پنچایتی اسلام کہ جو دو چار آدمیوں نے بیٹھ کے بات کر دی ٹھیک ہے جی یہ آدمی آ ایسے ہی تو نہیں نا آج کل لوگ مطالبہ کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا فتویٰ عالم گیری فقہ حنفی کی بہت اونچی کتاب ہے اور جب مطالبہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ فتح عالم گیری جو ہے وہ نافذ کرو فتوا عالم پہلے نام لیں گے اسلام کا ملک میں اسلام آنا چاہیے جب کوشش کریں گے جلوس نکالیں گے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا اسلام اسلام اسلام اور جب کہیں کوئی تھوڑا سا موقع بن جائے گا ہاں بھی اب چلو نافذ کرنا ہے. پھر بھی فتح عالم گیری پھر فقہ ہنفی دوسرا کہے گا فقہ جعفری فلاں فتوا فلاں فتوا اب فتوا عالمگیری کیا ہے میرے بھائیوں عالمگیر بادشاہ کے دور میں پانچ سو عالم جو تھے مولوی ان کو انہوں نے سر جوڑ کر سوچ سوچ کے جو مسئلے کھڑے وہ فتوا عالمگیری اللہ اکبر قرآن سے کوئی تعلق نہیں حدیث سے کوئی تعلق نہیں ایسے ایسے عجیب مسئلے کہ آپ سنیں حیران ہو جائیں ہیں یہ بھی آدمی تصور کر ہی نہیں سکتا کہ یہ دین ہے لیکن آج یہی نہ بات ہے نا قسم کا اسلام ہے ہمارا کہ جا چار آدمیوں نے بیٹھ کے جو بات کر دی اللہ اکبر اور جب کوئی چیز عام ہو جائے نا معاشرے میں عام ہو جائے تو اس کو لوگ جائز ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ہمارا حال تو بہت ہی بگڑا ہوا ہمارا حال ایمان والوں کا اللہ اکبر یہ ان لوگوں کا جو یہاں مسجد میں آلحیث آل حدیث جن کا دعویٰ قرآن حدیث آج کاروبار کے لحاظ سے اللہ اکبر بہت دور گندے بالکل حرام کاروبار حرام اب جب کہا جائے ملا جائے تو اللہ کے بندے یہ کام یہ کیا سلسلہ یہ تون, کیا کر رہا ہے تجھے پتا نہیں یہ حرام ہے آگے سے کیا جواب ہے جی ساری دنیا ہی کر رہی ہے ساری دنیا کر رہی ہے مطلب ساری دنیا کرنے سے کیا جائز ہو گیا اب تو گناہ تو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا معاشرے میں ایسا سلسلہ چل گیا اللہ اکبر کہ اس کو گنا سمجھا ہی نہیں جا رہا اور بلکہ جو کہتا ہے کہ گنا سمجھو کہتے پاگل ہے اس کو تو پتہ ہی ان کو کوئی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی یہ پرانی باتیں کر رہا ہے بلا جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے اس طرح سے چل سکتا ہے کہ دنیا میں آج کچھ چل ہی نہیں سکتا بھائیو سیرت پڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی کیا سارے نبیوں کی ان کو بھی بالکل یہی کہا گیا یہی بالکل ہر نبی کو یہی کہا گیا کہ تی کرتا ہے یہ باتیں اس پر کوئی عمل کرنے کی کوئی تک بنتی ہے اس دور میں کیسے چل جائے اس بات پر جو, جو تہ رہا ہے اس پر عمل ہم کیسے کریں دنیا کہاں پہنچ گئی تو ہمیں بہت پیچھے لے جا رہا آئے ترقی, ترقی ترقی ترقی ہو رہی ہے ساری آخرت کی بالکل فکر نہیں رہی, -ت ت 이건... رہی -شا اور حالانکہ اللہ آوازیں دے دے کے کہہ رہا ہے بلا بلا کے کہہ رہا ہے بلا بلا کے یا بعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات دنیا ولا يغرنکم یورن الغرور اے انسانوں اے لوگو اند اللہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے صحیح ہے درست ہے کیا ہے اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ کا وعدہ یہ ہے آخرت کا آیا لوگوں قیامت آنے والی ہے لا رہے بافی ہاں اس کے آنے میں شک ہی کوئی نہیں تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے میں نے اٹھا کے تمہارا حساب کرنا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہے اللہ کا وعدہ اللہ کہتا ہے یہ میرا وعدہ بالکل سچا پکا وعدہ ہے اور ساتھ یہ بھی کہا اللہ اللہ لا فلمی آد اللہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یہ <تصفح> اللہ کا وعدہ سچا ہے اب اس اللہ کے وعدے کو بھلائے گی کون سی چیز دھوکے میں کس طرح آئے گا بلا ترن کو دنیا دیکھنا کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے اور فریب میں مبتلا نہ کر دے دنیا والوں کی طرف نہ دیکھنا میں اور آپ کیا قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے خالصتا سطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اب بلا میرے بھائیوں ذرا تصور کریں جس طرح کی آدمی کا میدان فیلڈ ہوتی ہے باتیں بھی تو اسی انداز کی ہوتی ہے نا اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چوکریوں کی طرف رخ کرتے تھے تو کس غرض سے کرتے تھے یہی کہ یہ بھی میرے ساتھ مل جائے یہ بھی میری دعوت کو قبول کر لے یہی تھی غرض آپ کی اللہ اکبر یہی غرض تھی اسی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے کہ یہ لوگ آ جائیں یہ آ جائیں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا میری دعوت کو بڑا فائدہ ہے کہ بڑا آدمی ایک آ جائے چھوٹے تو کئی اس کے ساتھ اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں کئی آ جاتے ہیں اپنے آپ ہی ساتھ تو اس لیے یہ آ جائیں گے ان کی جتنی پارٹیاں ہیں آگے متاحت ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ آئیں گے غریبوں کا کوئی کوئی دین ہوتا ہے بھلا غریب قسم کے لوگ ان کا کوئی دین ہوتا ہے انا سو اعلیٰ دینو کے ہیں نہ عام لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں جس طرف بادشاہ چل نکلا اسی طرف وہ امیر جس طرف گئے اسی طرف وہ اس لیے اگر یہ آ جائے تو بہت فائدہ ہو جائے گا سارے لوگ پھر اپنے آپ آئیں گے اب جب یہ رخ ہوا تو پھر بڑوں کی حالت دیکھ لو انہوں نے شرطیں لگانی شروع کر دی انہوں نے شرطیں لگانی شروع کر دی اسی لیے اسلام میں کا بے دین امیر کے ہاتھ جانا معیوب جانا گیا ہے معیوب جب ایک عالم آدمی ایک مولوی چل کر کسی امیر کے دروازے پر چلا گیا اس کا کچھ بھی نہ رہا اس کا بالکل کچھ نہ رہا گیا ختم ہو گیا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک اس انداز میں انہوں نے آگے سے دیکھے نا آپ جانتے ہیں ہمارا جو مقام ہے وہ تو آپ کو پتا ہے تو لہذا جب آپ نے ہمیں مجلس کرنی ہو نہ ہمیں سمجھانا ہو تو کم از کم یہ بلال یہ سہیب رومی یہ اس طرح کے یہ لوگ ہماری مجلس میں نہ آئے یہ ہمارے ہم جو ہیں ان کے ساتھ جچتے نہیں ہم ان کے ساتھ جچتے نہیں اللہ اکبر ہم نہیں ججتے ان کے ساتھ ان کو ذرا پیچھے ہٹا دیا کریں تو جب, جب یہ معاملہ بنایا اللہ نے فورا جبرائیل کو بھیجا قران دے کر بس نر نافہ کا ما الی دین یا دون ربہم بالغادات والشیء یریدون نمازھا ولادنا کا لو تویات دنیا ولا تو منا فل تل بہن ذکر تباہ نبی جی دی دیکھنا ان غریب اور ابا سے اپنے آپ کو نہ ہٹانا یہ غریب اور ابا کون سے ہیں جیسے ہمارے پیشاب کرنے بھی جانا تو ریڈیو بغل میں یاد غریبوں کی حالت ہے نا حالت پیاسوں میں ہم نے دیکھا اللہ اکبر کون سے غریب ہو فرما یریدونا اونا جو اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت فکر میں رہتے ہیں یریدونا جن کا پروگرام ہی ہوتا ہے وجہ اللہ رادی ہو جائے کچھ بھی ہو اللہ راضی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آ گئے یہ امیر لوگ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے کیسے اللہ کے نبی ان کے پاس مال ہے بڑا خرچ کرتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز فرض کے بعد یہ تینتیس دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑا کرو اب ان غریبوں نے یہ شروع کر دیا جو ان کے امیر تھے حضرت عثمان غنی جیسے عبد الرحمان اگن اوف جیسے رضی اللہ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ یہ یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ اللہ اکبر یہ دوڑ نہ یہ کہ اس نے ایسا نقشہ بنا لیا اس سے بہترین نہ بناؤں تو مجھے کون کہے گا اس نے اتنی کوٹھیاں بنا لی اس سے بڑھ کر نہ بناؤ پھر, پھر جو مرضی کرنا پڑے جیسے بھی ہو سارا سلسلہ چلتا ہے امیروں نے دیکھا کہ انہوں نے انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا اگلے دن پھر آ اللہ کے نبی جو آپ نے ہمیں مخصوص بتایا تھا وہ تو امیروں نے بھی شروع کر دیا فرمایا تھا جہاں ہو فرمایا میرے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا پابند رکھنا ان سے نہ ہٹانا لاتا دو آئی نہ لاتا دو میرے نبی ان سے تیری نظریں نہ پھر جائیں کس غرض سے دنیا دنیا کا ٹھاٹ بنانے کی غرض سے کہ یہ لوگ بھی بڑے مل جائیں گے تو بڑا ٹھاٹھ بن جائے گا کیا ہی بہتر بات ہوگی پر میں نہ ایسا نہ کرنا اللہ کوئی ایک جگہ ہے میں نبی تیری نگاہ اٹھے بی نا لاتمنا دونوں آنکھیں تیری نگاہ نظر اٹھے بھی, نا علامہ متانا بھی مختلف چیزیں ہٹا کر رکھی ہیں دنیا کی ان کی طرف تیری نظر اٹھنی بھی نہیں چاہیے ایک جگہ پر میں تارا تل دنیا یہ تو بس دنیا کی زندگی کی رونق ہے اور یہ بھی کس لیے لینا ہوں میں اس کے ذریعے سے ان کو آزما رہا ہوں ان کو آزما رہا ہوں ورژ کو رب کا تیرے رب کی دین جو ہے جتنی بھی ہے وہی بہت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اس طرف توجہ رکھو اللہ اکبر ورژ کو رب کا خی روم ایک جگہ اللہ نے فرما لو گو مائند تم یتند اللہ جو کچھ تمہارے پاس ہے آخر ختم ہونا ہے آخر ختم ہونا ہے لیکن وماند اللہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے باپ کو ہمیشہ رہنا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لہذا تم باقی کو خانی پر ترجیح دو جو فنا ہو جانے والا ہے اس پر جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو اس کو اللہ نے فرمایا المال بن الحیات الدنیا والباقیات و صالحات و خیرون عند رب کا ثوابا و خیرون عملات اور باقی رہنے والی نیکیاں خیرون عند رب کا ثوابا ان کا تیرے رب کے ہاں بدلہ بھی بہتر ملے گا و خیرون عملات اور عارض و تمنا کے لحاظ سے بھی یہ نیکیاں بہت اومدہ ہیں ان کی فکر کرو رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے آدمی کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں مال اولاد اور آ مال مال اور آ دو چیزیں واپس ہو جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہوتی ہے اللہ میں ایک چیز آنکھیں بند ہوئی آدمی مرا مرنے کے ساتھ ہی وہ چیز واپس ہو گئی واپس ہو گئی کون سی مال مال اسی وقت تیرا نہیں اب غیر کا تیرا نہیں اب یہ اور کا ہے اور رہی اولاد یا رشتے دار وہ تجھے نہلائیں گے کفنائیں گے پھر جا کے قبر میں دفنا بس کیوں ہی دفن ہوا پھر وہ گئے واپس چلے گئے اللہ اکبر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر یہی چیز سمجھائی ہے اس حدیث میں جس کو لوگوں نے اپنے شرکی عقیدوں میں لے لیا لوگوں نے اس بات میں جی مردے سنتے ہیں سنتے ہیں جی مردے خبروں والے سنتے ہیں بھی کیسے سنتے ہیں ابھی میں نہیں آیا کہ وہ جب پلٹتے ہیں لوگ ان کو دفنا کے مٹی برابر کر کے تو ان کو واپس جانے کی جوتوں کی آہٹ جو ہے وہ سنائی دیتی ہے جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے تو تر دیکھا نا نہیں دی پھر سنتے ہوئے نا مردے میں پوچھا کرتا ہوں کہ بھائی اس وقت اللہ پر جب مٹی ڈالتے ہیں تو کسیاں بھی چلتی ہے نا کسیاں بھی کسیوں سے مٹی ڈالتے نہیں آدمی اللہ اکبر پھر باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ اور بھی سنتا ہے مردے کو کچھ اور بھی سنتا ہے پھر چپ کہ اور کوئی بات ہی نہیں میرے بھائیو یہ حدیث میں اس لیے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اللہ کے جب مردے کو دفنا کے بندے واپس ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سوال جواب کرنے والے فرشتے آ کے اس کو بٹھا لیتے ہیں بٹھا لیتے ہیں اس مردے کو اس سے سوال جواب ہونا ہے تو اس وقت ان جانے والوں کی واپسی کے جو جوتوں کی آہٹ ہے پاؤں کی وہ اللہ اسے سنواتا ہے وہ اللہ سناتا ہے اسے کہ دیکھ تو جن, ہو جن کو سمجھتا تھا نا اپنے دستوں بازو جن پر تکیا کیے ہوئے تھا جن کی وجہ سے بڑے یہاں وہ جا رہے بلا لے ان میں سے کسی کو چھڑا لیا دیکھ اٹھا لیا تجھے سوال جواب کے لیے کہاں پھیر کوٹڑی میں بلا کسی اپنے باپ کو بلا کسی اپنے بھائی کو بلا کسی اپنے رشتے دار کو ان تیرے رشتے داروں ماں باپ اور بھائیوں میں کوئی افسر بھی ہوگا کوئی صدر کوئی وزیر بھی ہوگا بلا لے اس کو چھڑا لے تجے آ یہاں وہ جا رہے اس قرض کے لیے وہ یہ سلسلہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اب ایسے اس طرح کے یہ ایک موقع اللہ کہتا انہیں اللہ کی تو شان ہے اللہ کی تو قدرت ہے جس کو چاہے جب چاہے سنا دے لیکن اے نبی تو جو قبروں میں چلے گئے ان کو نہیں سنا سکتا یہ قرآن ہے اللہ کا یہ سورہ خاطر ہے اس کے اندر اللہ نے یہ بیان دیا جہاں اللہ نے کبای تبلا <مُوَات> زندے اور مردے کبھی برابر زندے اور مردے کبھی برابر نہیں ہو سکتے وہاں اللہ نے فرمائن اللہ یوسمیا اللہ کو جس کو چاہے سنا دے لیکن القبور جو قبروں میں جا چکے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا کسی کی طاقت نہیں کہ سنا دے اور بندوں کو پتا نہیں چلتا جو اوپر ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اندر اس سے اللہ اکبر وہ جہان ہی الگ ہے اس کا سلسلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے جتنا قرآن اور میں آیا اس پر ہمارا ایمان ہے اس پر مزید آگے نہیں جا سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت سنواتا ہے فرمایا باقی پیچھے پھر آمال رہ جاتے ہیں امار ساتھ ہوتے ہیں امال اچھے امر ہے تو قبر اچھی آگے حشر اچھا برے حمل ہے تو پھر قبر بھی بری اور آگے حشر بھی برا اس کی فکر کرو اس کی اللہ اکبل اللہ رب العزت نے کیا فرمایا پرانے مجید میں مبلا مبلغ وہ عام لفظ ہمارے ہاں چلتا ہے فلاں کا مبلغ علم پڑے لکھے لو فلاں کا مبلغ علم بس یہ ہے یہ اللہ فرماتا ہے اللہ کیا کہا اللہ نے پہاڑی دام ممتا اللہ ذکرنا او مجھے ماننے والے میرا قرآن پڑھنے والے پارے دان منترا جن لوگوں نے میرے اس قرآن سے آ سے منہ پھیرا ہے تو ان سے منہ پھیر جا تو ان سے منہ پھیر جا جن کی حالت یہ ہے کے بل ابھی اور دنیا سوائے دنیا کی زندگی ٹھاٹ اور ٹور کے ان کا کوئی اور سلسلہ ہی نہیں کوئی اور مقصد ہی نہیں حالے من العلم ان کے علم کی انتہا بھی بس دنیا ہی ہے اور جتنے لوگ پڑھتے ہیں کیا غرض ہے اللہ حکبر کیا غرض ہے حتہ کہ مولوی جو دین کا علم پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی اللہ حکبر ان کے سامنے بھی یہی ان کے سامنے بھی دنیا ان کے سامنے بھی دنیا مبلغ علم علم کی ہس آ کے یہاں ڈوری ٹوٹتی ہے دنیا کا ٹور بن جائے دنیا کا مقام بن جائے یہ سارا اللہ نے فرمایا جو اس قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کے لوگ ہیں میرے ماننے والے میرا قرآن بننے والے تو ان سے کٹ جا تو ان سے الگ ہو جا اللہ اکبر ہے اس پر عمل بلکہ اس کے خلاف ہے جیسے میں نے اس کے خلاف ہے رشتہ بھی ایسا ہی تلاش کرنا ہے دوستی کے لیے بھی ایسا ہی سلسلہ کیا کسی اونچے سے تعلق ہو جائے اللہ اکبر گورنر سے تعلق ہو صدر سے ہو کسی وزیر سے ہو کئی لوگ پھر جون جون نیچے آتے جاتے ہیں نیچے آتے جاتے ہیں پھر ان کا جو ہے نا وہ دہن اس, اسی طرح سے نیچے آتا جاتا ہے کسی تھا بن جائے میرا. اللہ اکبر, اکبر سے تعلق فلاں سے رشتہ فلاں سے تعلق اس لیے اللہ, اللہ کہتا ہے تم سو تم تو ان سے کٹ جاؤ اللہ اکبر دین کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا ہم کچھ واسطہ پڑتا ہے نا کئی نمازیوں سے بھی کئی آ کے کہتے ہیں کہ کرواؤ رشتہ پھر ان کو بتایا جاتا ہے اللہ اکبر جب بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ گھر ہے بےچارے دے کچھ نہیں سکتے کوئی نمازی ہے دیندار ہے چاہتا بھی ہے کہ کوئی دیندار تلاش ہو جائے تو یہ ایسے ہیں کہ بےچارے یہ تو تم اگر چار آدمی مل کے آ جاؤ گے نا کھانا بھی نہیں دے سکیں گے اس لیے تجا خالی اسلام کی غرض سے دین داری کے لحاظ سے کوئی دو آدمی ماں باپ, باپ کو لے کے آ جانا نکاح لے کے چلے جانا کچھ مطالبہ نہ کرنا بس, بس یہیں پہ ڈھیری دھی ہو جاتی جا بالکل پتم بس, بس, بس منہ ہی مرجھا جاتا ہے یہ دیں گے بھی کچھ نہیں تو خیال کر اس نے تجھے لڑکی دے دی پیچھے اس نے رکھ کیا لیا اللہ اکبر پھر یہ سلسلے ہمارے اللہ اکبر پچھلے دنوں پتا چلا پتا بھی بعد میں چلا جب گڑبڑ ہو گئی نا پھر بعد میں پتا چلا پھر یہ ایسے موقع پر ہیں نا لوگ تمہارے جب گڑبڑ ہو جائے پھر آ جاتے ہیں کوئی تھوڑا سا دین کا سہارا لینے کے لیے اللہ بھی بار بار کہتا ہے نا اللہ مطلبی ہے مطلبی جانتے ہیں نا مطلبی اور مطلبی اللہ کو مطلب پر غصہ بڑھاتا حقیقت یہ ہے اور آپ جانیں کوئی آدمی میری پرواہ نہ کرے جب, جب کہ اسے غرض کوئی نہیں تو جب کوئی اسے ضرورت پڑ گئی ہنس گیا تو پھر وہ میری طرف آئے گا تو میں کیا کہوں گا مجھے میں خوش ہوں گا اس پر ہاں اب اب پڑے نا مطلب اب میری طرف آ رہا ہے پہلے پوچھا کبھی نہیں اب آ رہا ہے میری طرف یہی یہ ہوتا ہے غصہ ہی آتا ہے نا آدمی کو اللہ کو اسی طرح سے اللہ کہتا ہے ادا الشر انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے کوئی دکھ آتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی پھر لمبی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے پھر آتا ہے اللہ کی طرف لیکن اللہ کہتا ہے چوں ہی میں وہ تکلیف دور کروں آنکھیں پھیر جاؤ بنا آپ آتا پھر پرواہ کوئی نہیں کرتا پھر سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ ہے کون اکثریت کی حالت ہے یا نہیں اکثریت کی حالت یہ ہے جب مطلب ہوتا ہے پھر اللہ کا رخ کرتے ہیں میرے بھائیوں سن لیجیے اچھی طرح سے سارے ساتھی آپ کو ہوگی تکلیف آپ ہو گئے بیمار آپ کو کوئی پڑ گئی ضرورت اس وقت آپ کا لازمی ذہن ہوگا کہ میں اب اللہ سے دعا کروں کسی سے جا کے دعا کراؤ مت کیجیے دعا مت کروائیے کسی سے دعا پہلے سب سے یہ غور کر لینا فکر کر لینا کہ اس سے پہلے میرا اللہ سے تعلق کیسا رہا بس اسی میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی فور کہ اس سے, اس سے پہلے, پہلے میرا اللہ سے کیا تعلق تھا اس سے پہلے میرا اللہ سے معاملہ کیا تھا تو اب اللہ منہ پہ نہیں مارے گا کہ تو اب اللہ نے فرمایا نا کہ یہ تو آخرت میں بھی جا کے سارے کافر کافی چھپ گئے آئی اللہ بس اب اب دوبارہ کر دے ہمیں بھیج دے دوبارہ اللہ کہتا نہیں مجھے پتا ہے دوبارہ بھی بھی دیا جائے پھر بھی وہی خباستیں کریں گے جا. وہی خباستیں کریں گے یہاں کئی لوگ آ جاتے ہیں اللہ اکبر جب کاروبار نہیں چلتا دکان نہیں چلتی اچھا پیسہ نہیں آتا تو پھر مسجد میں آتے ہیں نمازیں پھر دعائیں لمبی Same, لمبی پھر وزیفے پوچھتے ہیں چاولوں کی تو ایک ہی دانہ دیکھا جاتا ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ پکی دیکھ یہ اسی طرح ہوتا ہے حاجی صاحب اللہ کی قسم جب تک کاروبار نہیں تھا دکان نہیں تھی مسجد میں ہی رات کو سوتے تھے یہاں مسجد میں ہی سونا کچھ عرصے کے بعد کاروبار ٹھیک ہو گیا لڑکے نوکریوں پہ لگ گئے یا کاروبار کرنے لگ گئے اب وہ مسجد میں نظر ہی کبھی کبھی اللہ پر یہ سلسلہ ہے ہمارا اس لیے سب سے پہلے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو اللہ سے صحیح کر لو کہ جہاں آپ بیماری میں اللہ کی طرف آئے وہاں درستی میں بھی اللہ ہی کی طرف آئے پھر حدیث میں کیا آتا ہے بتا کہ اللہ پھر فرشتوں سے خود کہتا ہے خود اللہ اللہ فرشتوں سے خود کہتا ہے میرا بندہ یہ بیمار ہو گیا اوہ فرشتوں یہ میرا بندہ آج بیمار ہو گیا اب یہ تحجد نہیں پڑ سکتا جس کو وہ تندرستی والی تحجد کا ثواب لکھتے چلے جاؤ کہ تندرستی میں میرے ساتھ اس کا یہ معاملہ تھا اب تو یہ بچارہ مجبور ہو گیا ہے نا پڑ نہیں سکتا یہ بیماروں کی بیمار کسی کے لیے جایا کرتا تھا فلاں بیمار ہو گیا اب یہ خود بیمار ہو کے جا نہیں سکتا لیکن اس کا یہ ثواب آیاد کا لکھتے چلے جاؤ بیماری گیا بھی نہیں تم لکھو اس نے کام کیا بھی نہیں مگر تم اجر اس کا لکھو یہ اللہ کہتا ہے اللہ اکبر کسی آدمی نے بڑے نے کوئی نوکر ملازم رکھا ہو اللہ اکبر بڑا فرما بردار بڑا فرما بردار چھٹی ایک دو لے کے جائے چار کر کے آ جائے لیکن وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ نہیں یار تنخواہ اس کی پوری دو یہ بےچارا مجبور ہو گیا ہوگا ورنہ یہ کر نہیں سکتا تھا چھٹی ایسا ہی ہے نا بالکل اللہ کا معاملہ بھی بندے کے ساتھ ایسا ہے لیکن اللہ جس نے تندرستی میں فراغت میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعبتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اس میں غافل ہے بے خبر ہے اللہ اکبر اور فرمایا وہ یہی ایک صحت ہے تندرستی ہے صحت تندرستی اور ایک فراغت ہے فراغت ایک فراغت ہے جب ایک آدمی بالکل فارغ ہے اس نے کچھ نہیں کیا جب مصروف ہو جائے گا تو کیا کر سکے گا لیکن ہمارا معاملہ اس میں بھی الٹا ہے اس میں بھی الٹا ہے کسی کو کہہ لو جا کے اللہ کے بندے نماز کیوں نہیں پڑھتا اور جی مصروف ہی اتنا ہوں وقت نہیں ملتا مصروف ہی اتنا ہوں کہ وقت ملتا ہی نہیں میں بھی کہا کرتا ہوں اچھا پھر یار ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اللہ معاف کرے کہ شاید اللہ نے انصاف نہیں کیا اللہ کو چاہیے تھا کہ یہ نمازیں یہ دین فارغ فارغ لوگوں کے لیے رکھتا جن کو کوئی کام نہ ہو وہ نمازیں پڑے متحد نے پڑے باقی جو بیچارے دکاندار ہیں جو کام والے ہیں جو نوکریوں والے ہیں جو فیکٹریوں والے ہیں ان کو تو بالکل نماز نہیں چاہیے بے ان کے پاس فرصت ہی نہیں اتنے کام میں وہ مشغول ہے اوپر سے نماز نماز نماز اللہ پر سب چھوڑ گئے نماز سے بالکل دور ہو گئے اور میں نے جیسے عرض کیا نا شروع میں اللہ اکبر کہ دین والا تو معاملہ بالکل جب کوئی چیز عام ہو جائے نا پھر گناہ کو تو جائز سمجھا جاتا ہے جائز اب نماز کا کوئی ہے معاملہ دہنوں میں میں اگر کہتا ہوں نا کہ بے نماز کافر ہے اچھے بھلے ہاتھیوں نمازیوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں بے نماز کو کافر بنا دیا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اللہ پر میں میرے بھائیوں یہاں پڑھا بھائیو دوں کسی دو زانی زناد زناد شرابی کا جنازہ کیا حال ہوگا آپ کا میرے ساتھ اگر, اگر کوئی آدمی, نمازی, آدمی نمازی ہے مواحد ہے لیکن, لیکن مانا ہوا زانی مانا ہوا شرابی ہر خرد اس کے متعلق جانے کے یہ شرابی ہے یہ زانی ہے لیکن ہے نمازی مواحد ہے شرک نہیں کرتا میں اگر اس کا جنازہ پڑھا دوں آپ کا میرے ساتھ کیا حال ہوگا پھرتا ہے مولوی حافظ بڑا مسئلے بڑے بتاتا ہے کا سلسلہ یا نہیں اور شرابی کا جنازہ پڑھا دیا اس نے لیکن اگر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھاتا بے نماز اور زانی ہے لیکن نمازی ہے مواحد ہے کافر تو نہیں شرابی ہے مگر کافر تو نہیں لیکن جو بے نماز ہے وہ تو ہے ہی کافر اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا تو اچھے خاصے نمازین اس سے نماز ہوتے آپ جنازہ نہیں پڑھاتا اللہ اکبر یعنی الٹا سلسلہ اللہ اکبر بے نماز ہونا بالکل بے دین ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دینا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز بے نماز پھر بے دین ہے کافر ہے یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے اور پھر ذرا غور سے کرو میرے بھائیوں اللہ اکبر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک آدمی اس نے قرآن پڑا ہی نہیں زندگی بھر اس نے زندگی بھر قرآن پڑا ہی نہیں اب اگر مر جائے آپ اس پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ جائیں اس کے اوپر مر گیا میت ہے اس کی جیسے لوگ کرتے ہیں اب اس پر آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں دیانت داری سے سوچ کر بتلائیے کہ اس قرآن کے پڑھے کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا ایک ہے نا مسئلہ اس مسئلے کو ذرا پیچھے ٹھہے کہ مسئلہ کیا ہے لیکن ذرا اس کو اس لحاظ سے سوچیں کہ کسی نے زندگی بھر قرآن پڑا ہی نہیں بالکل آیا ہی نہیں عمل بھی اس کا قرآن کے خلاف ہے اب اگر وہ مر جائے آپ اس پر سارے مل کر قرآن پڑھنے لگ جائے اس قرآن کے پڑھے کیا اس کو کوئی فائدہ بھائیو جس نے زندگی بھر نماز پڑھی ہی نہیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں مر گیا اس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز کا اس کو کیا فائدہ کہ جس نے ایک کام خود ہی نہیں کیا آپ اس پر وہ کام کر رہے ہیں کوئی بات بنتی ہے کوئی ہے اللہ حکمر اس لیے میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں بات آخر میں چونکہ آ ہے پچھلے جو میں ایک جنازہ تھا پچھلے جو میں ایک جنازہ تھا ساتھ ساتھ میں جن ساتھیوں کو توجہ نہیں ہے ان کی بھی کروا دیں ساتھ ساتھ میں ادھر ساتھی اوپر بھی عورتیں بھی اچھی طرح سے کان کھول کر سنیں اور میں کرنے ہی اس غرص کے لیے آخر میں کرنے ہی اس لیے لگا ہوں کہ پچھلے جو میں ایک جنازہ تھا اللہ پر جمعے پر چونکہ یہ ہماری اور برادری کے ساتھی بھی کافی آئے ہوئے ہوتے ہیں جمعے پہ کافی آتے ہیں آگے پیچھے نہیں آتے ہیں وہ اچھی طرح سے سنیں وہ اچھی طرح سے اور میری برادری کے بھی کافی لوگ جمعے پہ آتے ہیں اس طرح سے دوسرے ساتھی بھی یہ میں نے غصہ نہ کریں میں نے اوڑ برادری کا نام جان بوجھ کر لیا ہے اس لیے کہ اس مسجد کے بنانے میں اوڑ برادری کا بڑا کردار ہے مجھے یہاں لانے میں یہاں رکھنے میں امام خطیب اوڑ برادری بھائیوں کا بڑا دخل ہے اس میں بڑا کردار ہے لیکن آج وجہ کیا ہے کہ اوڑوں میں سے کوئی مرتا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑاتا مسجد یہ بنائے مجھے یہاں وہ رکھیں اور آج میں ان کا جنازہ نہ پڑھاؤں وجہ کیا ہے میں نے اس لیے آپ کو متوجہ کیا پچھلے جمعے ایک جنازہ تھا میں نے وہ جنازہ نہیں پڑھایا جو یہاں کے ساتھی وہ تو جانتے ہیں لیکن جمعے پہ آنے والوں کو پتہ نہیں میں اس لیے بھی واقع کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد نہ آپ خود پریشان ہو نہ مجھے پریشان کریں کہ وہ جنازہ تھا وہ جو میت تھی وہ بالکل بے نماز اور بے نماز کے اوپر پھر وہ شرک کرنے والی عورت تھی عورت شرک کرتی تھی شرک مشرقہ تھی ہے کن کی وہابیوں کی بیٹی بیٹی وہابیوں کی ان کی جنہوں نے یہ مسجد بنائی جنہوں نے مجھے یہاں لا کے رکھا بیٹی ان کی لیکن کر رہی ہے شرک اور برادری کے بھائیوں مجھے ایک ایک گھر کے متعلق ہے اللہ کے فضل سے کوئی ایک گھر بھی یہاں جتنے ساتھی ہیں ان کا ایک گھر بھی جو ہے نا وہ شرک سے پاک نہیں ہے میں یہاں گنوا سکتا ہوں کہ ٹاؤن شپ کیا حد تک بھی باہر جو کچھ ہوتا ہے جا کے وہ تو بڑی الگ بات ہے لیکن یہاں بھی کوئی مشرک بداتی پیر فقیر دم جھاڑا کرنے والا تعریف کرنے والا ایسا نہیں ہے جن کے پاس ان کی عورتیں نہ گئی ہیں عیسائیوں کے گرجے تک ہوئی ہے اولاد کے لیے اولاد کے لیے اور کئی مردوں کو پتا نہیں کئی مردوں کو پتا نہیں ہے مرد بالکل گافل ہے یہاں کے نمازی مگر گھر کا پتا ہی نہیں خبر ہی نہیں ایک دفعہ ایک نوجوان کو میں نے اس کے بیٹے کے گلے میں سے تابیز نکالا کھول کے اس کو پڑھایا وہی پنجا بنا ہوا اوپر پنجن پاک کا وہی وہ سلسلہ جو ہے سارا مشکل وہ تبھیز میں نے اس کو کہا کے دیکھ کہتا ہے آپ سب اللہ کی قسم مجھے پتا ہی نہیں اور تیرے بیٹے کے گلے میں سے نکلے تو کہے مجھے پتا ہی نہیں تو مسلمان ہے تو نمازی ہے تو مباحد ہے اللہ اکبر خبر رکھ اللہ کہتا ہے خبر رکھ دھیان کر توجہ کر اپنے گھر والوں کی بھی فکر کر اپنی اولاد کی بھی فکر کر کو اللہ اکبر تو میں نے یہ الف کیا کہ میں نے وہ جنازہ نہیں پڑھایا ساتھی احباب بڑے پریشان ہوئے بڑے پریشان ہوئے میں نے ان کو کھول کے کہہ دیا صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ زندگی بھر اللہ کے فضل سے کچھ بھی ہو مگر میں یہ تو ویسے ہی مشرقہ شرک کرنے والی میں کسی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھا بالکل بے نماز کا جنازہ میں نے نہیں پڑھانا کہ کافر ہے بے نماز میں کافر کا جنازہ پڑھاؤں میں نے یہ بات اس لیے کھولی کہ بہت سارے ساتھی اعتماد کی وجہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے میرے ساتھ اعتماد کی وجہ سے آ جاتے ہیں کس لیے جی میرا دوست ہے جی اس کے بیٹے کا نکاح ہے آ جاؤ نکاح پڑھا دو پر نمازی ہے یا اس کی بیٹی کا نمازی ہے یہ تو مجھے بچا پہلے پتہ کر کے نمازی ہے کہ نہیں نمازی ہوگا تو نکاح پڑھاؤں گا نہیں میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا نکاح کس کا ہوتا ہے مسلمان کا نکاح کس کا ہوتا ہے مسلمان کا وہ مسلمان ہی نہیں میں کافر کا نکاح بناؤں اسی طرح اس لیے اچھی طرح سے میرے بھائیوں سوچ سمجھ کے میں کہتا ہوں کہ پریشان اس لیے آپ کب جب بھی ایسا قدم اٹھائیں میری طرف آپ کی توجہ ہو کسی کے نکاح کے لیے کسی کے جنازے کے لیے تو سب سے پہلے آپ وہی میں سوچ لیں میری طرف قدم نہ اٹھائیں وہیں سوچنے پہلے کہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں کیا وہ نمازی ہے بے نماز تو نہیں مشرق بداتی ختمیاں جمعراتیاں تو نہیں ارے بھائیوں یہ بریل بھی دیوبندی یہ جمعراتی ہے یہ ختم ہے تو بہت ہی دور کی ہے میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں جو بہادی ہے پہلے سوچ لینا کہ یہ نمازی ہے اگر نمازی ہے تو پھر آ جانا انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی ورنہ میرے بھائیو آپ کے ساتھ معاملہ اپنی جگہ آپ سے پہلے میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ میں نے حساب آپ کو نہیں دینا میرا حساب اللہ نے لینا اور اللہ کے ہاں اپنے حساب بے بات کرنا یہ میری ذمہ داری ہے آپ کی نہیں آپ اپنے ذمہ دار ہیں میں اپنا ذمہ دار ہوں اس لیے میرے بھائیوں کوئی بے نماز لڑکا یا لڑکی نکاح کا وقت آ جائے میری طرف بالکل توجہ نہ کرے میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا اور اسی طرح بے نماز کوئی مر جائے مرد ہو یا عورت میری طرف بالکل توجہ نہ کرنا اس کا جنازہ نہیں پڑاؤں گا اور بلکہ آپ کو بھی منع کرتا ہوں کہ بے نماز کے جنازوں میں نہ جایا کرو بے نمازوں کے جنازوں میں نہ جایا کرو بھلائی اسی میں ہے فائدہ اس میں ہے لیکن آپ اپنی اپنی وہ مجبوریاں دنیا کی رکھ دیتے ہیں مرضی آپ کی بہرحال میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی صحیح ہو جائے اپنے آپ کو بھی صحیح کرے اپنے اہل ویال کو بھی صحیح کریں اللہ کرے ہم صحیح دین کو سمجھنے والے بن جائیں دین دار بن جائے کہ ہمیں مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے وہاں سرخروئی ہو جائے وہاں کامیابی ہو جائے وہاں ہم اللہ سے چھوٹ جائیں یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی یہاں جو لوگ چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے اور جو لوگ میں کھاتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے اصل معاملہ تو اللہ کے یہاں جا کے ہے کہ اللہ کے ہاں کیا بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد